جس اگر تسلسل کے رکھتا تو کتنا اور روزہ رکھنا تھا ابھی بیچ میں اس نے کھایا تو بھی اسی دن اسی حساب سے رکھیں گے اس کو پہلے جو رکھا ہے وہ کینسل نہیں وہ ختم نہیں ہوگا وہ بھی حساب میں آئے گا کیوں لیکن اس نے جو کھایا تھا وہ مجبوری کی وجہ سے کھایا تھا بیماری کی وجہ سے سفر کی وجہ سے کھایا تھا شوقیہ نہیں کھایا تھا آمدن نہیں کھایا تھا اس لیے اس کا بیچ میں کھانے سے کوئی نقصان تسلسل کو نقصان نہیں پہنچتی ہے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 تعریباً دس کلو بن جائے گا دس ساری دس چھٹا بن جائے گا ہاں جی پھر تولے کو چھٹا میں تبدیل کریں گے تو تعریباً 10 چھٹا بن جائے گا ہاں تو پھر پانچ سے تقسیم کریں گے جو معاشی سے تقسیم کرنے کے بعد جو جاب جو آئیں گے نا اس کو پانچ سے تقسیم کریں گے کریں گے پانچ سے جب تقسیم کیا تو چھٹا میں آ جائے گا اور تعریباً دس چھٹا بن جاتی ہے احتیاطاً جو ہے تھوڑا زیادہ دے دیتے ہیں